ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما أراد فأعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اللہ صلی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم انحبی تو مجید اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد کما بارک تعلی ابراہیم والایم ہر ابتدا سے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میری نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت تہناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا ربی الاول کا تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عالمی اتحاد سنت والجماعت کے زیر یہ دوسرا ہے. گزشتہ کل مغرب کے بعد گلبرگ لیبرٹی مارکی لاہور میں تھا اور آج ہمارا یہ سیمینار کراچی میں ہے ربی الابل کے مہینے میں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم نے مختلف شہروں میں سیمینار منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے اور ہماری خواہش اور کوشش بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان قریب اس عنوان پر سیمینار صرف پاکستان کے شہروں میں نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کریں گے مجھے بہت اچھی طرح بتایا کہ میری ان باتوں پہ آپ کو اتنی جلدی یقین نہیں آنا لیکن دلیل کی طاقت اپنے راستے ایسے بناتی ہے جیسے پانی کا طوفان اپنے راستے بنا لیتا ہے یہ بات آج شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ سمجھنے پر آپ مجبور ہوں گے ان شاء اللہ ہمارا کراچی میں یہ بضابطہ آج پہلا سیمینار ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامعین بعد میں آنا شروع ہوئے ہیں اور میں آپ سے پہلے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھوں کیوں ہم دیہات سے اٹھ کر کراچی والوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے کراچی والوں کی بیماری یہ ہے کہ یہ اپنا وقت قیمتی سمجھتے ہیں علماء کا وقت قیمتی نہیں سمجھتے ان کے دماغ میں خمار ہے یہ چونکہ ہم مدارس علماء پر پیسے خرچ کرتے ہیں کس لیے ہی ہمارا وقت قیمتی ہے جو پیسے کماتے ہیں ان کا وقت قیمتی نہیں ہے جو ہمیں دین دیتے ہیں یہ آپ آج سمجھ جائے تو آپ کی مرضی کل سمجھے تو آپ کی مرضی یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وقت علماء کا قیمتی ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیقہ عطا فرمائے میں نے آپ کی خدمت میں دو مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ایک بات جو میں نے سمجھانی ہے وہ آج کے بیان کی تمید ہے اور دوسری بات جو میں نے سمجھانی ہے وہ آج کے بیان کا خلاصہ اور آج کے بیان کا عنوان ہے میری گفتگو مکمل سمجھ تب آتی ہے جب مکمل سنی جائے اور میں ایک منٹ کی گفتگو کے لیے بس اوقات ایک گھنٹے کی تمہید باندھتا ہوں اگر وہ ایک گھنٹے کی تمہید نہ باندھے تو ایک منٹ کی گفتگو یا سمجھ نہیں آتی یا اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی کہ کتنا اہم عنوان ہے تعلیمات پیغمبر کتنا اہم عنوان ہے اس کا اندازہ آپ کو میری گفتگو سے بات کرنے کے بعد ہوگا میں سمجھتا ہوں اس عنوان کو پڑھنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ روٹین کا سیرت کا جلسہ ہے جیسے خطیب کرتے ہیں روٹین کا سیرت کا جلسہ کرنا ہوتا تو ہمیں یہ عنوان رکھنے کی ضرورت کیا تھی اور وہ حضرات جو جلسوں میں کم اور خانقاہوں میں مشائق کیا زیادہ جاتے ہیں ان کا ذہن ہے کہ تعلیمات پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس جلسے میں یا سیمینار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو بیان کیا جائے گا تزکیہ طہارت پہ گفتگو ہوگی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جائے گا تو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کے عنوان پہ کسی بھی خطیب کو باعث لائے تو ان دو رخوں میں س... میں آپ سے عرضی کر رہا تھا یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں اگر یہ دو باتیں آپ کو ذہن میں آگے ایک تیسرا سوال آپ کو خود بخود مل جائے گا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ مجھ سے یا میری جماعت کے بعض افراد سے پوچھتے ہیں کہ تم من میں انشو کرتے ہو آپ اپنے جلسے پر عام علماء کو نہیں بلاتے میں نے کہا بلاتے ہیں قدر کرتے ہیں لیکن جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو گفتگو کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ بات کس نے کیسے کہنی ہے ربیع الابل کے جلسوں کے دو ہی طرز ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سورت کے نقشے کھینچتا ہے کوئی پیغمبر کی سیرت کے نقشے کھینچتا ہے ہمارا عنوان تھوڑا سا مختلف ہے کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عقیدہ اور نظریہ ہے اور پھر مسئلہ اور عمل ہے اگر امت کی فکری اور نظریاتی تربیت نہ ہو تو اعمال کسی وقت بھی چھوڑ سکتی ہے فکری اور نظریاتی تربیت ہو تو پھر چمڑے ادل جاتے ہیں جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن امت اپنے رخ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے جو اپنے کاش کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نظریاتی اور فکری لوگ نہیں ہوتے اس لیے فکر اور نظریے کی صلاح از حد ضروری ہے تو ہم نے جو عنوان رکھے ان کو سمجھیں قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بم جب تک غیر السلام دینا فلے یقبر جو شخص ایسے دین کی بات کرے کہ جو دین دین اسلام نہ ہو ہم ایسی بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے ہم صرف اسی دین کو قبول کریں گے جو دین اسلام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دین اسلام کی بات کریں اللہ قبول فرمائیں گے اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کریں تو پھر اللہ قبول میں نہیں فرمائیں گے آج دنیا میں ایک طبقہ یہود کا ہے اور وہ اپنے دین کی بات کرتے ہیں ایک طبقہ آج دنیا میں نصارہ عیسائیوں کا ہے وہ اپنے دین کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دین کو قبول کرو ہم کہتے ہیں ہمارے دین کو قبول کرو دنیا میں کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے دین کو سچا نہ سمجھتا ہو اس لیے ہر بندہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے لیکن سچا سمجھنے سے دوسرا قائل نہیں ہوتا دوسرا قائل تب ہوگا جب جس دین کو آپ سچا سمجھتے ہیں اس کی صداقت پہ دلیل بھی پیش کرے تو پھر آپ کے دین کو لوگ سچا سمجھیں تو ہم دلی کی دنیا میں پورے عالم کے یہود و نصارہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر دلائل لاؤ ہم اپنے دین پر دلائل لاتے ہیں ہمارے دین پر سوال تم کر لو ہم جواب دیتے ہیں جو دین تم پیش کرتے ہو سوال ہم کر لیتے ہیں اس کے جواب تم دے دو تو فیصلہ مشکل نہیں ہے فیصلہ بہت آسان ہے تمہیں کسی جنگ اور تصادم کی حاجت نہیں ہے دلیل کے ساتھ بات کر لو تو بات سمجھ آئے ہم اپنے دین کو حجت دین کو صحیح دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے چند باتیں کہتے ہیں آج کے سیمینار میں آپ چار سوال نوٹ فرما لیں چار سوال یاد فرما لیں اور ان شاء اللہ عزیز میں اتنی آسان گفتگو کروں گا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کسی دینی ادارے میں نہیں گیا اگر کوئی شخص ایک دن بھی پڑھنے کے لیے کسی اسکول میں نہیں گیا ہماری گفتگو کو توجہ سے سن لے گا تو اس آدمی سے گفتگو کر سکتا ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی آپ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری گفتگو کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن توجہ شرط ہے کہ آدمی بات کو اچھی طرح سن لیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم اپنے اجتماعات اور پروگراموں میں جلسے اور ہڑبوں کی نظر اپنے دلائل کو نہیں کرتے بڑے سلجے انداز میں اپنی دلیل کو پیش کرتے ہیں چار سوال ہمارے ہیں اور یہ دنیا بھر کے ہیں کوئی شخص ان چار سوالات کا جواب دے سکتا ہے تو بات کرے اگر ان سوالات کا جواب ایک ہی ہوگا تو پھر اسی ایک دین کو مان لو کسی اور کے پاس سوال موجود ہے تو اس سوال کا جواب دے نہیں ہو سکتا تو پھر جو ایک جواب آئے اس پر سارے متفق ہو جائیں چار سوال نوٹ فرمائیں سوال نمبر ایک دنیا میں سوالات انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سوالات انبیاء کم و بیش علیہ السلام گزرے ہیں ان انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی نے یہ اعلان فرمایا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں سب اسی کو مانیں گے جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں چونکہ پیغمبر جب دعوت توحید کی دیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہے اور پیغمبر اپنی دعوت ہچکچار سے نہیں دیتا شرما کر نہیں دیتا تسن تکلف سے نہیں دیتا لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے پیغمبر صاف لفظوں میں یہ اعلان فرماتا ہے اگر اللہ کی توحید نہیں مانو گے تب بھی دنیا آخرت میں بربادی ہے اگر میری نبوت کو نہیں مانو گے تب بھی دنیا آخرت کی بربادی ہے یہ پیغمبر بڑی جرت کے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ بات فرماتا ہے تو جب ساری دنیا کہتی ہے ہمارے نبی کا کلمہ بڑھو ہم کہتے ہمیں اعتراض کیا ہے ہم حضرت تموسا کو نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں علیہ السلام لیکن اگر آپ ان کا کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا ایک سوال ہے سوالات انبیاء علیہ سلام میں سے ہمارا پہلا سوال سوالات انبیاء علیہ میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں سب کا نبی سب نبی اسے مانیں گے جو خود تو کہے میں سب کا نبی ہوں اگر کوئی خود کو سب کا نبی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کو سب نبی مان کر اس کا کلمہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک نبی کا نام لو ہر آدم صلی کا عیسہ علی مسلام میں سے کوئی ایک نبی نہیں فرماتا کہ میں سب کا نبی ہوں میرا سب کلمہ پڑھے صرف سوالات انبیاء علیہ میں سے ایک پیغمبر ام نظر آتے ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اعلان اور میں بھی فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ کم جمیا میں تم سب کا نبی ہوں حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور صرف کے انناس سے بھی آگے گزرے ہیں اناس اور الخلق میں فرق ہے اناس صرف انسان کو کہتے ہیں الخلق میں انسان بھی ہے الخلق میں جن بھی ہے الخلق میں ملائک بھی ہے الخلق میں حور و ولمان بھی ہیں الحق میں شجر و حجر بھی ہے الخلق میں زمین و آسمان بھی ہے تو پیغمبر اعلان فرماتے ہیں اور سلطل کا میں پوری کائنات کا نبی ہوں تو ایسا نبی لاؤ صلی اللہ علیہ میں سب کا نبی ہوں ہمارے پیغمبر, پیغمبر نے اعلان فرمایا دو چیزیں یاد رکھ لیں ایک مکان ہوتا ہے اور ایک زمان ہوتا ہے زمان کو تاریخ کہتے ہیں مکان کو جغرافیہ کہتے ہیں جو نبی دنیا میں آیا اس نے اپنی نبوت کی حد بیان کی ہے دائرہ نبوت کا باڈر بیان کیا ہے اگر میری نبوت فلا زمانے تک ہے میری نبوت فلا مکان تک ہے میری نبوت کا جغرافیہ اس کی بھی سرحد ہے میری نبوت کا زمانہ تاریخ اس کی بھی کوئی سرحد ہے ایک پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ جن کی نبوت کا نبیائی لحاظ سے کوئی کوئی بارڈر بارڈر نہیں نہیں ہے ہے جس پیغمبر کی نبوت کا اسی طرح لحاظ سے کوئی نہیں ہے وہ تنہا ایک نبی ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے پڑھ کے ایک بات کہنے لگا مسئلہ صرف زمینی بارڈر کا نہیں ہے مسئلہ تاریخی بارڈر کا نہیں ہے آپ کے ہاں تاریخ کا معنی اور ہے میں بسط لانے لگاؤں آپ کے یہاں مکان کمانا مختلف ہے میں تھوڑا سا بسی کرنے لگاؤں آپ یہ کہیں گے تاریخ میری ہے میری پیدائش سے وفات میرے والد کی ہے میری پوس کے پیدائش سے وفات یہ ہر انسان کی اپنی تاریخ ہے اس سے ذرا آگے نکلے آپ کہیں کہ یہ مقام میرا مقام کتنا ہے آپ کا مقام کتنا ہے ہم سب کا مقام کتنا ہے آپ مزید بڑھ جائیں تو میرے پیغمبر کی نبوت کا سمانا اور میرے پیغمبر کی نبوت کا مقام دیکھیں قرآن کریم کی ایک میں صرف بطور دلیل کے پیش کرنے لگا قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اس آیت کا پس منظر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مشرقین نے مکہ ہر میں مکہ میں اعلان کیا اعلان نہیں چیرن کیا اللہم انکان حاضا اللہ ہم نہیں مانتے من ہمارے اوپر سے پتھر برسا اب عذاب علی ہمیں برباد کر دے مشرقی مکہ نے کتنا چیرن کیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں نہ وہ سارے ہلاک ہوئے نہ آسمان سے پتھر پتھر برسا دو ہم مانتے ہیں عذاب ہمیں برباد کر دو اگر پتھر نہیں اترے پھر مان لو حق پر ہیں مسلمان اپنی گردن جھکا لیتا شرم سے سینہ نیچے کر لیتا جھجک سے کیا جواب تھے لیکن اللہ کا کرم دیکھے میرے اللہ ایسی کریم ساد ہے مشرقی مکہ مکا مستحق کے عذاب تھے تب بھی نہیں دیا مستحق ہلاک تھے تب بھی ہلاک نہیں فرمایا دیتے تو ہم شرمندہ ہوتے ان کو جواب کیا دے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان سے پتھر اتارنے کا ہم سے کہا یہ پتھروں کے مستحق ہے لیکن ہم نے پتھر ان پہ کیوں نہیں برسائے ہمارا ہے جب تک پیغمبر اپنی قوم میں ہو ہم اس کی قوم کو ہلاک نہیں کیا کرتے تمہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا لیکن میرے محمد کی وجود کی برکت ہے ہم نے پھر بھی تمہیں ہلاک نہیں کیا تمہیں یوں سمجھ نہیں آئے گا میں بات تھوڑی سی مزید ہلکی سی پھلاتا ہوں یہ ذات خداوندی ہے اللہ جب نبی کو کسی قوم کا نبی بنا کر بیجے وہ خاص دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ قوم بستی ہے اللہ جس کو نبی بنا کر بیجے اس قوم اس نبی کا ایک جی دائرہ نبوت ہے اگر اس پیغمبر کی قوم اسے ہلاک کرنا چاہے اس کی بات نہ مانے اسے تکرائے اللہ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں لیکن ضابطہ ہلاک کا فرماتے ہیں جب تک پیغمبر اپنے دائرہ نبوت میں ہو اللہ اس کی قوم کو مستحق ہلاک ہونے کے باوجود بھی ہلاک نہیں کرتے نبی کا جو دائرہ نبوت ہے وہاں سے نبی کو نکال لیتے ہیں پھر قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں دین علیہ السلام کی قوم کو مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا کو دائر نبت سے نکالا پہ لے کے انہیں ہلاک کر دیا ہے علیہ السلام کی مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا انہیں مصر سے نکالا قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ان کا دائرہ نبت مدین وہاں سے نکالا قوم کو ہلاک فرما دیا ہے حضرت علی السلام کی قوم کو مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ان کی دائرہ نبوت بستی سلوم ہے وہاں سے نکالا ہلاک فرما دیا ہے میرے پیغمبر کی قوم کو خدا نے مستحقی ہلاک ہونے کے باوجود کیوں ہلاک نہیں فرمایا اب میرے پیغمبر کی دائرہ نبوت کیا ہے میرے پیغمبر مکہ میں تھے فرمین کو ہلاک نہیں کریں گے وان تفیم ان میں آپ ہیں مکہ سے مدینہ چلے گئے ہلاک نہیں کریں گے, ان گے انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کریں گے ان میں آپ جو ہیں میرے نبی زمین سے قبر میں تشریف لے گے انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کیا وان تفیح ان میں آپ جو ہیں سوال یہ ہے جب حضور مکہ میں تھے تو بات سمجھ آتی ہے ان میں آپ ہیں نبی زمین پہ تھے بات سمجھ آتی ہے ان میں آپ ہیں جب نبی اس دنیا میں تھے بات سمجھ آتی ہے ان میں آپ ہے جب نبی مکہ میں نہیں نبی زمین پہ نہیں نبی یہاں اس جہان میں نہیں تو پھر انت کا معنی کیا ہوگا میں نے سابتا بیان کیا ہے اللہ نبی کی قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ میں مدینہ میں تھے انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کیا پتہ چلا, چلا مدینہ کے بھی نبی ہے ہلاک پھر بھی نہیں کیا پتہ چلا یہ کے بھی نبی ہے جہان کو چھوڑ کے کمر میں تشریف لے دائرہ نبوبت سے نکلیں گے تو قوم پہ ہلاکت آئے گی میرے محمد کا دائرہ نبوت اتنا ہے. بھی, ہے. بھی ہے یہ جہاں بھی ہے وہ جہاں بھی ہے دائرہ نبوت سے باہر جائیں گے تو قوم ہوگی نا؟ ہمارے نبی کے نبوت اتنا وسیع ہے نہ میں, اثر... میں پھر وہ بات کہہ دوں گا آپ کو بھی ناراض ہو گئے میں جب کہتا ہوں بھی کراچی کے لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو لوگ کہتے وہاں کیا رکھا ہے وہاں یہ رکھا ہے <سلام> <سلام> ہمارے پاس کچھ دن گزارے ہماری خدمت پر تشریف لائیں تو بازو کا تعجب ہوتا ہے جہات میں جائے وہاں کیا رکھا ہے کہتو, اتنی میں کہتا ہوں مضبوط قرآن نے دلیل پیش کی ہے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے انسان سوچ سکتا ہے اور اگر میں بتاؤں یہ کہاں لکھا ہے آپ کو تعجب ہوگا یہ کراچی کے مفتی شمیر قرآن میں لکھا ہے آپ اس کو سمجھانا کے ذریعے ہیں یہ شاید آپ کیا سمجھا سکتے لکھا کراچی میں گیا سمجھایا سرگودیہ جہات میں جانا سوال نمبر ایک ذہن میں آ گیا پہلا سوال سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں وہ کون ہے اور یہ نو کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ساری قوموں کو ایک شخص کہہ رہے مجھے نبی مانو تو اس کو نبی مانو نا اس کا کیوں نہ پڑھو نا علیہ السلام سے یہود ثابت فرما دیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سب کا نبی ہوں عیسا علیہ السلام سے ثابت کر دیں انہوں نے فرمایا ہو میں سب کا نبی ہوں تو جاوت دعوت دینے والے ہی یہ ہے میں سب کا نبی ہوں تو پھر سب کو انہی کا کلمہ پڑھنا چاہیے جو سب کو اپنی اکمت ماننے کے لیے تیار ہے ہم حضموسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں وہ کہہ کہتے میں تو تمہارا نبی تھا ہی تمہیں کیوں کلمہ پڑا پھر کیا ہوا آپ حاصا بھی سر صاحب اسلام میں کلمہ پڑھ لے وہ فرمائے میں کراچی والوں کا نبی تھا جو تم نے میرا کیوں کلمہ پڑھا ہے تو پھر کیا بنے گا اس لیے کلمہ اس پیغمبر کا پڑھیں گے دین اس پیغمبر کا جو پیغمبر فرمائے میں تم سب کا نبی سوال نمبر دو توجہ رکھنا ایک ہے نبوت اور ایک ہے دلیل نبوت ایک نبوت اور ایک دلیل نبوت نبوت کیا ہے جو انسان بھی ہو مبوس بن اللہ بھی ہو معصومن الخطا بھی ہو مفروض الطباح بھی ہو یہ نبوت ہے نبوت کسے کہتے ہیں جو انسان بھی ہو اللہ کی طرف سے بھی ہو گناہوں سے پاک بھی ہو ہر بات اس کی ماننا فرض بھی ہو یہ نبوت ہے ایک ہے دلیل نبوت دلیل نبوت کیا ہے جب قوم کسی نبی کو نہ مانے نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کرے اور پھر پیغمبر سے دلیل مانگے پھر اس پہ پیغمبر دلیل پیش کرتا ہے میں سچا نبی ہوں سچا نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے فلا آیت فلا نشانی فلا موجو پیش کیا ہے اگر تم سمجھتے ہو میں نبی نہیں ہوں میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں تو پھر اس جیسی نشانی تم دے دو اس جیسی دلیل تم دے دو اس سارا ایس جیسا موجو تم پیش کر دو جس سے میں آج تجاؤں نبوت اور پھر دلیل دلیل دلیل کے نام ہے, ہے نبوت فرمایا پھر کہتے ہم نہیں مانتے اللہ نے یہ لاٹھی مبارک اپنے ہاتھ پہ رکھو اگر یہ نہ مانے اس لاٹھی کو ان کو نہیں ماننا یہ لاٹھی زمین پہ پھینک دے رہی ہے ان کو نہیں مارنا آپ میں برداشت کرے گی میں مارنا یہ लाठी زمین پہ پھینک دینا یہ بن جائے گا اور یہ خود اس سے عاجد ہوں گے اگر یہ کہادو ہے یہ نبت نہیں ہے تم اس جیسا پیش کر دو ایسا پیش کرو نے متعین کیا سارے چڑھو گے ستر ہزار جادو گرو کا لایا انہوں نے لاٹیاں اور رسیاں پھینکی وہ چھوٹے چھوٹے سام بنتے چلیں گے اللہ نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا آپ ذرا عصا پھینکو اپنے ہاتھ میں لوہے کو تھے ان کے ہاتھ میں لوہا ایسے نرم ہوتا جیسے ہمارے ہاتھ میں روئی سے زیادہ لچھا یہ نرم ہو اپنے سے جیسے چاہتے لوہے کو بناتے چلے جاتے سلمان علیہ السلام کا مورزا ہے تخت پہ بیٹھ جاتے ہزاروں مندر ساتھ ہیں جہاں فرماتے وہاں وہ لے کے جاتا ایک سال کے سفر کو ایک دن میں صبح شام میں وہ طے کروا دیتا یہ ان کا موجودہ تھا عقیسہ علیہ السلام کا موجودہ ایک مٹی سے چھوٹی سی چڑیا پرندہ بناتے اس میں بھوک ڈالتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا اسی قبر پہ کھڑے ہو کے اذن اللہ فرما دیتے مرتا زندہ ہو جاتا علیہ السلام کا وہ تھا میں سمجھانے یہ لگو ایک ایک نبوت نبوت ہے ایک دلیل نبوت ہے دلیل جب نبی کو ماننا ہو اس نبی کی دلیل بھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی دلیل آج بھی ہو ایک نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل بولو جس کی دلیل آج بھی ہو کسی نبی کا نام بتاؤ جس کی نبوت کی دلیل آج بھی ہو اس کا یہودی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو کوئی بندہ کہتے ہی ہم پڑھتے ہیں دلیل کیا ہے کہ وہ نبی ہیں وہ کہتے ہیں اسا. بھئی دکھاؤ وہ کدھر ہے کہا وہ تو نہیں ہے دلیل موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کیا ہے وہ کہا ہم کہتے ہیں کہ وہ ید کدھر ہے وہ کہ ان کے ساتھ قبر میں ہے ہم کہیں گے بھائی دلیل پیش کرو عیسائی کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کا کلمہ پڑھو آپ کہتے ہیں چلو ہم انکار نہیں کرتے ان کی نبوبت پہ دلیل پیش کرو یا مٹی کی بنا کر بھوک مارتے پرندہ بن جاتا کہیں گے دکھاؤ وہ پرندہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر ان کی نبوبت پہ دلیل کیا پیش کرو بھائی ہم کہتے ہیں سوالات انبیاء علی مسلام میں سے اس ایک نبی کا نام بتاؤ جن کی نبوبت آج بھی ہو کوئی ایسا نبی پیش فرما ہوئی قدر کم ہوتی ہے لیکن ہمیں قدر سے فرق نہیں پڑتا ہم حجتے کام کر رہے ہیں یہ بات جملے شاید میرے ابھی نہیں سمجھ گے آپ کو ہم اپنے عقیدے اور نظریے پر ترائر کے ساتھ دھجر پیش کرتے ہیں جب اس ویڈیو نے بننا ہے تو دنیا میں جانا ہے دنیا بھر کے ہو کر سارا کو ہم نے کہنا ہے دلیل پیش کرو ہمیں مارو مت دلیل پیش کرو گولیاں نہ مارو دلیل پیش کرو درون نہ پھینکو دلیل پیش کرو ہمارے جسم کے ٹکڑے نہیں کرو دلیل پیش کرو دلیل ہمارے امام و لکھا دلیل مانگتے تھے کیا مانگتے دلیل چیف جسٹس بنو کا نہیں بنتا دلیل کیا ہے میں چیف جسس بننے کا اہل نہیں ہوں دلیل سنو. احل نہیں ہوں یہ کیا دلیل ہوئی؟ پر میں میں اہل نہیں ہوں اگر میں اس جملے میں سچا ہوں واقع تن اہل نہیں ہوں تو نہل جسٹس نہیں بن سکتا چیف جسٹس کیسے بنے گا اور اگر میرا جملہ یہ غلط ہے میں اہم ہوں پھر بھی یہ تو نہل ہوں تو پھر جھوٹ بولتا ہوں جھوٹا بنتا ہے جسٹس نہیں بن سکتا چیف جسس کیسے بنے گا دلیل پیش کرو کیس کو کوڑی مارو پر میں کوڑے کے جواب میں کوڑا نہیں ماروں گا دلیل پیش کرو کیش کو جب میں ڈال دو پر میں اس کے بدلے میں جیل نہیں منواؤں گا مجھے دلیل پیش کرو زہر دے کے ختم کر دو پر میں شہید ہو جاؤں گا تمہاری بات بھی نہیں مانوں گا مجھ سے دلیل سے بات مانتے دیوبندیت دلیل کا نام ہے یہ جو آج شرم آ رہی ہے نا دیوبندی مت کو ہو دیوبندی مت کو دیوبندی مت کو یہ شرم اس وجہ سے ہے کہ دیوبندیت کو مستحکم دلیل سے پیش نہیں کر سکتے مجھے دیو ہونے پر فخر ہے آپ کو فخر ہے شرم آ رہی ہے بولتے کے شرم آ رہی ہے مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے دیو بندی ہونے پہ جس کو نہیں فخر تونا دے مجھے فخر ہے اللہ کی قسم مجھے دار دیو بند بعد باز لو کہتے ہیں کہ دیو بند متعارف دنیا میں تھے لیکن میڈیے پر نہیں تھے تو نے دلکار کے میڈیے پر کہا میں دیو بندی ہوں دنیا ڈھونڈتی ہے دیو بندیت کے نام پر اللہ میں سے کوئی دلال تمہارے دماغ سے میں جا کر نہ کہ خمان فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھے جا میں گولا چینج نہیں دیتے Urgen یہ ہے میرے رونا سے غیر الفیں کرتے تم تھکتے نہیں ہو اور اپنوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اس قوم کا علاج کیسے کرے غیرو हो تاریخیں ہو رہی ہیں اور اپنوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہی ہمیں بنا کے تو جہد نہیں ہے اس کا میڈیا ہے کرو گا ہم اپنے ہیں وہ شاید کا مزاج نہیں ہے تو دبتے کیوں پھر بھجکتے کیوں پھر بات کیوں نہیں میں کہوں اللہ میں مورچہ بند ہو کر کام کرنے کی توفیق میں میں ایک ہے نمبر دو دلیل سوالات انبیاء میں سے علیہ کسی نبی کا نام لو جس نبی کی دلیل نبوت آج بھی ہو کسی نبی کا نام نہیں آ سکتا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دلیل نبوت کا نام بولیے حضور پاک کی نبوت کا نام قرآن ہے اگر کوئی تم سے پوچھ لے قرآن اللہ کا کلام ہے دلیل کیا ہے قرآن خدا کی کتاب ہے دلیل کیا ہے کیا دلیل ہے خدا کی کلام ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے امنا نہ ذکر یہ تو خود قرآن ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا یار قرآن ہے یہ خدا کا کلام ہے اس پہ پر دلیل پیش کرو مجھے دلیل پیش کرو دلیل سمجھو دنیا میں ضابطہ سے نشین فرما لو کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ہم کہتے ہیں یہ خدا نے بنائی ہیں کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ہم کہتے ہیں انسان نے بنائی ہے ان میں فرق کیا ہے یہ بات کیسے سمجھے کہ یہ چیز انسان نے بنائی ہے اور یہ چیز خدا نے بنائی ہے آپ مجھے دیکھ کر جواب دینا یہ میرا سر کس نے بنایا بولتے جاؤ اور یہ سر پہ جو بگڑی ہے یہ کس نے بنائی فرق کیا ہے یہ ہاتھ کس نے بنایا یہ جو ہاتھ پہ کھڑی پہنی یہ کس نے بنائی یہ جسم کس نے بنایا بولتے جاؤ اور اس جسم پہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ کس نے بنا بھائی اس میں فرق کیا ہے یہ چیز اللہ نے بنائی ہے یہ چیز انسان نے بنائی ہے یہ, سمجھ آ گیا، یہ خدا کا کلام ہے ہم دنیا میں چیزوں کی تقسیم کر دیتے ہیں یہ اللہ نے بنائی ہے اور یہ انسان نے بنائی ہے دونوں میں فرق یہ ہے جس جیسی چیز کوئی نہ بنا سکے یہ دلیل ہے خدا نے بنائی ہے جس جیسی لوگ بنا سکے یہ دلیل ہے ہے انسان نے بنائی ساری دنیا مل جائے سر جیسا سر نہیں بنا سکتے ایک فیکٹری والا اس پگڑی جیسی لاکھوں بنا لے گا یہ دلیل ہے سر خدا نے بنایا پگڑی انسان نے بنائی ہے ساری دنیا مل جائے اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے ایک کمپنی والا اس گھڑی جیسی کروڑ گھڑیاں بنا لے گا اس بات پہ دلیل ہے ہاتھ خدا نے بنایا ہے گھڑی انسان نے بنائی ہے اس جسم جسم جیسا ساری دنیا مل جائے ایک جسم نہیں بنا سکتی اس باسکر جیسی ایک درزی سو باسکٹیں بنا لے گا پتا چلا یہ جسم خدا نے بنایا ہے یہ کپڑا انسان نے بنایا ہے یہ کلام کس نے بنایا خود قرآن کے اگر تم مانتے ہو یہ قرآن خدا کا نہیں ہے جیسا نہیں لا سکتے چلو ہم چین کو تھوڑا سا اور کمزور کم کر لیتے ہیں جیسی ایک سو چودہ سورت نہیں دس لے آؤ ہم اور ہے میرے جملے کو نوٹ کرنا خدا کی قسم اٹھا کے کہ تو اس قرآن کے خلاف ڈیڑھ ہزار صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن ڈیڑھ ستر کی آیت نہیں بنائی جا سکتی قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن لکھ کر بتاؤ وہ تو تم لکھ لوگے اگر میرا کلام ہے نہیں مانتے بتاؤ بول لیں گے قرآن کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کہتے ہیں, یہ میرا قرآن ہے دلیل کیا ہے اس جیسی صورت السر بنا کر دکھاؤ صورت ال کوثر بنا کر دکھاؤ نہیں بنا سکتے تو جس جیسی چیزیں لوگ بنا لیں وہ دلیل لوگوں نے بنائی ہے اور جس جیسی چیز لوگ نہ بنا سکیں دلیل وہ خدا نے بنائی ہے یہ قرآن بندے کا بنایا ہوتا اس جیسا بن جاتا اگر نہیں بنا تو مانو یہ بندے نے نہیں بنایا یہ خدا نے بنایا ہے یہ قرآن کس کا ہے اس ہماری دلیل کو سمجھنے کے گئی کوئی سکول جانے کی ضرورت ہے بتاؤ کو مدر سے جانے کی ہے تو بہت بڑا لکھا بندہ ہونا چاہیے بس تمہاری بیماری یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بیان میں انگلش کے پانچ لفظ نہ بول رہے تم اسے بڑا لکھا سمجھتے نہیں بس یہ مرض میں تمہارے دماغ سے کیسے چھینوں یہ بیماری دماغ سے ہے اللہ کرے مسئلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبانیں جانتے تھے کتنی زبانوں کے گور تھے بتاؤ ایک عربی زبان کبھی آپ کے دماغ میں خیال بھی آیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے بڑا ہے تو یہ تمہارے دماغ میں کیوں گسا ہے فلاں بندہ بس بھی سکھا رہے تردید انگریزی میں مجھے غیروں سے شکوہ نہیں ہے مجھے آپ سے ہے آپ ہمیں کبھی نہیں کہو گے مولانا سا مل بھی سکھا رہے کون سا انگریزی آتی ہے پانی پھیل کے رکھ دیا میری گزارش سمجھ آ رہی ہے دیکھیں شریر ہم دے رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں پڑھا لكھا بندہ اس دلیل كا جواب نہیں دے سكتا رسول اللہ صلی اللہ کی مبارک عادت یہ تھی اتنی آسان بات ساتے كہتے نہیں اسكاگر مانیں گے جس وجہ میں كیا لڑكا نہ سمجھ سكتا دین آسان ہے یا मुश्किल ہے تو جو آسان زبان میں بات سمجھائے دیندار تو ہوا آپ كہتے دیندار وہ ہے جو آسان دین كو مشكل کوئی نام نہیں سوائے ایک کے حد محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم نمبر تین تیسرا سوال سوالات امبیا علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی نے اعلان فرمایا ہو میں آخری نبی ہوں اب سب مجھے مان لو میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا مجھے مان لو میرے بعد کوئی نہیں آئے گا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہو تو پیش کرو ادنو علیہ السلام نے فرمایا ہو تو پیش کرو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہو تو پیش کرو ادمرس علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو پیش کرو اد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو تو پیش کرو صرف ایک نبی ملتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے الام فرمایا ان خاتم النبی لانبی بادی بھائی اس نبی کا سارے کلمہ پڑھ لیں جس کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے تاکہ نبوت چھوٹ نہ جائے ایمان رہ نہ جائے تو جب نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہو تو سارے اس کا کلمہ نہ پڑھو جس کے بعد آنا ہے سارے کلمہ اس کا پڑھو جس کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا اور وہ صرف ایک ہے جس کا نام حضرت محمد مستفیٰ ہے یہ سوال مشکل تو نہیں ہے نا؟ میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ میرے پاس تین مقرری اور آنے میں سارے میری بات سنو یہ کمرے نے ان کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو, کو بلاؤ اور کچھ لوگ میرے پاس آنے والے کے پاس بیٹھے کچھ لوگ اس کے بعد آنے والے کے پاس بیٹھے جو اس کے بعد کہتے ہیں وہ کہے گا بھی آپ سارے محمد صاحب کو سنو میرے حضرت کا بیان دینے کے بعد میں اپنے حضرت کے ساتھ جاؤں گا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جب سے ایک جلدے پر دس بشاف آ جائیں تو دس بشف کو مریض سب بشاحت کو نہیں سُکتے یہ بیماری ہیں ہماری ان لائن بیماریوں کو دور کرواتے یہ بیماری ہے ایسے بھی ہوتا ہے میں بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں میرے بعد بعض روپو ہونے ہیں لیکن مجھے کچھ دن کا انگلینڈ سے ساتھ دیا ہر بڑا پیارا محسوس آیا اس نے کہا موننا آپ کے جملے कर दिया मैं کر دیا میں پروپو گنڈا پروف ہوں گربو گنڈے سے نہیں کرتا اس نے کہا میرا دل باغ واقعہ کر میں نہیں کرتا میں پروپو گنڈے کی قربانی کرتا اپنی بات کہتا ہوں اور ریکارڈ کرواتا ہوں کروا میں آج مر होगा जो مجھے دکھ نہیں ہوگا جو بات میں کہنا چاہتا تھا ریکارڈ کروا کے دنیا تک پہنچا دی اب مر نہیں گی زندگی آج مرنا ذہن ہے کل کیا تو حق بیان کرنے سے رہنا ہے حق بیان ہو گیا تو آج مر جاؤں گا تو پھر کل کا اللہ کو اپنے خالق سے ملاقات کا شوق پتا فرماسری جنت کا شوق پیدا فرما بس کر دنیا میں جینے کا بھی انسان کو مزہ رہا تھا تیسرا سوال میں آ گیا. کسی ایک نبی کا نام لو جو نبی یہ فرمائے کہ میں آخری ہوں میرے بعد کسی اور نے نے نہیں آنا میں نے اس کے چار مشاہد ہیں ایک کا بیان شروع ہے دوسرے کے مریض پاس بیٹھے ہیں تیسرے کے پاس بیٹھے ہیں چوتھے کے پاس بیٹھے ہیں ایک شیخ آئے گا اس کے مریض جیل بھی آئیں گے اور جب جائے گا چلے جائیں گے پھر دوسرے کے اوپر آئیں گے لیکن جب آخری آئے گا وہ کہے گا میں آخری ہوں میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا میری بات سارے سنو توجہ سے سنو اور خیال کرو ہم کہتے ہیں سوالہ اب علیہ السلام میں سے اس پیگمبر کا نام بتاؤ کہ جنہوں نے فرمایا میں آخری ہوں میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا تو جن کے بعد آنا ہے اگر ان کا سارے کلمہ نہ پڑے تو فرق نہیں پڑتا اور جن کے بعد اسی نئے نبی نے نہیں آنا سب کو چاہیے ان کا کلمہ پڑھنے کہ بعد میں کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں ہے میں اس لیے کہا میں نیا نیا اس لیے بار بار رہتا ہوں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ کوئی قادیانی یہ تم بے تر نکل ڈالے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے ذریع کہتے ہیں نہیں آنا یہ نبی تو آ گیا تمہارا دعویٰ تو ٹوٹ گیا ہم پہلے سے بات سمجھا دیتے ہیں جینا اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں لا نبی یا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا عیسا علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے وہ پرانے نبی ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے قرآن جی جی سے بشارت دی ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا وہ بیٹا ایسا ہوگا جو کل نے ناسا پھر مہدے یہ جب پیدا ہوگا تو بچپن میں جب بچے بات نہیں کرتے یہ تب بھی کرے گا اور جب بڑا ہوگا تو تب بھی بات کرے گا عجیب بات یہ ہے یہ بشارت کون سی ہے یہ جب بڑا ہوگا تب بھی بات کرے گا یہ کون سی بشارت ہے آپ کسی مدرسے میں جاؤ اور موجود صاحب فرمائیں یہ پانچ سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے تعجب کی بات ہے یہ پچیس سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اس کی حافظ ہونے پہ خوشی ہے لیکن پچیس سال کا حافظ ہے یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی آپ کی کارگزاری نہیں ہے بھائی پچیس سال کا ہے اور قرآن کا حافظ ہے ہاں یہ کارگزاری ہے قابل تعجب ہے پانچ سال کا ہے قرآن کا حافظ اللہ پرمات مریم تمہیں ایسا بیٹا دے گے کہ جب بچپن میں کوئی بول نہیں سکتا یہ تب بھی بولے گا بات کرے گا اور لوگوں سے بھاری بات کرے گا اور جب یہ بوڑھا ہوگا تو تب بھی بات کرے گا علیہ السلام کو زندہ خدا نے آسمان پہ اٹھایا عمر کتنی ہے 32 یا تینتیس سال عیسائی کہتے ہیں نئی نئی سونی پہ چڑھ گئے پھر اٹھایا عمر کتنی ہے 32 یا 33 سال تو یہ تو سارے مانتے ہیں وہ 33 سال میں چلیں گے تو 33 سال کا نوجوان ہوتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ان پہ بڑھاپا آنا ہے جس پہ لوگوں سے بات کریں گے وہ بڑھاپا کب ہوگا وہ تو 33 سال کے چلیں گے اس بات پہ دلیل ہے کہ عیسائی علیہ السلام کے بڑھاپے میں بات کرنے کو جب خدا نے الگ کون سی چیز ہے یہ روٹین وائل ہے کہ بوڑے میں بات کرے لیکن روٹین سے ہٹ کے بات یہ ہاں ہا, ایک عام آدمی بچہ پھر جوان پھر بوڑھا معمول کی عمر کے مطابق بوڑھا ہو اور بات کرے یہ روٹین وائز ہے عادت کے مطابق لیکن یہ یوں نہیں یہ بچپن میں کرے گا پھر جوانی میں اٹھ جائے گا پھر کئی سال بعد یہ پھر بوڑا ہوگا اور پھر بات کرے گا تو قرآن بتا رہا ہے جس طرح بچپن میں کی ہے بڑھاپے میں کرنی ہے تینتیس سال کا بڑھاپا نہیں ہے ایک نبی کا نام لگاؤ کہ جو یہ نبی بنوائے میں آخری نبی ہوں اور میرے بال کوئی نیا نبی نہیں آنا یہ سارے سلام بوڑھے اچھی طرح بات سمجھو نمبر چار یہ چوتھا اور آخری سوال زیر میں رکھیں دنیا میں السلام گزرے ہیں ان سوالم السلام میں سے اگر کسی نبی کا کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو زندگی کیسے گزاریں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عادت کیسے کریں اللہ کے معقوم ہیں حاکم کی بات کیسے اس پہ عمل کریں ہم اللہ کے معقوم ہیں حاکم کے قانون کی پابندی کیسے کریں توجہ رکھنا محکوم حاکم کی قانون کی پابندی کرتا ہے لیکن حاکم براہ راست اپنے محکوم کو قانون نہیں بتاتا قانون بنا لیتا ہے درمیان میں نمائندے کے ذریعے اپنا قانون اپنے محکوموں کو دے دیتا ہے ہم خدا کے محکوم وہ حاکم ہم خدا کے عابد وہ معبود ہم غلام ہیں وہ آقا ہے اپنے آقا کی عبادت کیسے کریں؟ بندگی کیسے کریں زندگی کیسے گزاریں یہ تب ہوگا جب ہم آقا کی بات سنیں سن سکتے نہیں ہے تو درمیان میں واسطہ چاہیے جو آقا کی بات ہمیں بتائے اس واسطے کا نام نبی ہے تو پتہ یہ چلا نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ نبی سے پوچھنے اب تو دنیا میں کوئی نبی دنیا میں نہیں ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہو اس کے لئے ضروری ہے اس نبی کی تعلیمات باقی ہو جن کے مطابق زندگی آزادنی ہے ہمارا چوتھا سوال سوالاک انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی تعلیمات آج بھی ہو کوئی لائے ار کی تعلیمات کو نبی, نبی کی ہدایات کے مطابق ہم خدا کی عبادت کریں انہی ہدایات کا نام تعلیمات ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھیں گے اس نبی کی تعلیمات بھجائیے تو ہم یہ چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں سوالات ذرا تھوڑی سی تقسیم کرنے فرق جو کام آدمی خدا ثواب سمجھ کر کرے اسے عبادت کہتے ہیں جو سمجھ کر نہ کرے ضرورت بھی عبادت یہ عبادت دعوت دی ہے یہ عبادت یہ میرے پیغمبر کی عبادات ہے لیکن آپ نے سر مبارک میں تیل لگایا ثواب سمجھ کر نہیں آپ کی لگایا سمجھ کر نہیں یہ آپ کی عادت ایک, ایک عبادت اور ایک درمیان میں شبہ شرا صاف کر لیں یہ جو ہم کہتے ہیں عبادت اور عادت یہ نبی کے اعتبار سے ہے ہمارے اعتبار سے نہیں ہے ہم عبادت پہ عمل کریں گے تب بھی عبادت عادت پہ عمل کریں گے تب عبادت پیغمبر کی عبادات بھی ہمارے لیے عبادات ہیں پیغمبر کی عادات بھی ہمارے لیے آدات ہے نبی والی نماز پڑھیں گے ثواب سمجھ کے پیغمبر کا روزہ رکھیں ثواب سمجھ کے پیغمبر کی طرح نکاح کریں ثواب سمجھ کے سربا لگائیں گے ثواب سمجھ کے سر پہ تیل لگائیں گے شباب سمجھ گے خوش کو استعمال کریں گے کیا مانا سواب یہ ہے ہم نے بات کون سی ہے؟ کوئی ایک حدیث بتا دو سرما لگانے پہ سواب, سواب ملتا ہے میں یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ تیل لگانے پہ یہ سواب ہے سرما لگانے پہ یہ سواب ہے ہاں میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ایسے لگائیں جیسے پیغمبر نے لگایا ادائے پیغمبر پہ ثواب ہے اتباع پیغمبر پہ ثواب ہے تو ہم اس لیے نہیں کرتے ہماری ضرورت ہے ہم اس میرے نبی پاک نے لگایا ہے میں نے کدو لیے نہیں کھایا میری ضرورت میں اس کھاتا ہوں میرے نبی پاک نے استعمال کیا ہے تو پھر قرآن اعلان کرتا ہے جس کی تعلیمات محفوظ ہو میں کہتا ہوں یہودی اور تم جاؤ حضرت حضرت موسا علیہ السلام کی تم عبادات بھی ثابت نہیں کر سکتے حضرت مرسا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو رقوب میں کون سی تصویر لاؤ سے عیسا علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سجدے میں کون سی تصویر ہے لاؤ انجیل سے تم حضرت مرسا اور عیسائی علیہ السلام کی عبادات بھی ثابت نہیں کر سکتے ہم ہاں مسلمان اپنے محبوب پیغمبر کی عادات بھی ثابت کر سکتے ہیں ہمارے نبی کی عبادات بھی محفوظ ہیں آدات بھی محفوظ سوال چوتھا گیا تھا کسی ایک نبی کا نام لو جس کی تعلیمات محفوظ ہوں کلما پڑھنے کا تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں اس پیغمبر کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنے سوال تھے خلاصہ پھر کتنے سوال تھے میں یب تک اسلام ہو اللہ پرماتے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین میں قبول نہیں کرتا لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہے ہم کہتے ہیں قرآن میں وہ کہتے میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں مرسی عقل سے بات کرو ہم نے کہ عقل سے بات کر لیتے ہیں ہمارے چار سوار ہیں اور عقلی ہیں کون سی ہیں تم کہتے ہو تمہارا دین سچا ہم کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہم اور دین کا مطلب کیا ہے کسی پیغمبر کا کلمہ اور اس کی تعلیمات اسی کا نام دین ہے؟ تمہارا دین لا موسا کلیم اللہ تمہارا دین لا الہ الا اللہ روح اللہ روح ہمارا دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کون سا دین سچا آج کس دین پہ عمل کریں؟ ہمارے چار سوال سوالات انبیاء علیم السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ جنہوں نے اعلان فرمایا ہو میں سب کا نبی ہوں نمبر دو اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس نبی نے جس نبی اس نبی کا نام بتاؤ جو یہ فرمائے میں سب کا نبی نمبر دو اس نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی دلیل موجودہ آج بھی ہو نمبر تین اس نبی کا نام بتاؤ جو فرمائے میں آخری ہوں میرے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں ہوگا نمبر چار اس نبی کا نام بتاؤ جن کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں سب اس ایک نبی کا کلمہ پڑھو تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے اتحاد امت کی دعوت تو سارے دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں تو میں کراچی اختلاف امت کے لیے اتحاد امت کے لیے میرے تو جماعت کا نام ہی عالمی تعداد وسلم جماعت ہے ہماری جماعت کا نام کیا ہے عالمی اتحاد ہم پاکستان کے اتحاد کی بات نہیں کرتے پوری دنیا کے اتحاد کی بات کرتے میں میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی آپ کی مجبوری ہے جو کہ کراچی جلدی کیسے سمجھ آئے گی سے فرق کیا پڑتا ہے اب تو گلوبلائزیشن کا دور ہے اب پوری دنیا ایک پنڈ ہے اب وہ دور ختم ہو گیا کراچی شہر ہے اور سرگودا پنڈ ہے, پیچھے ہے بھلا گیا. وہ دور گزر گیا آپ گلوبلائزیشن کا دور ایسے آئیے اب تو بالکل سمڑ گئی ہے پوری دنیا اور جنہیں ساری دل بت ختم ہوتی جا رہی ہیں اللہ میں بات سمجھ نہیں کی توفیق عطا فرمائے اب آخر میں میری صرف آپ دو گزارشات میں توجہ رکھو اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر کروں گی ہماری پہلی گزارش آج دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے کہ امت کو ایک ہونا چاہیے ہم کیا کہتے ہیں میں کیا ایک ہونا چاہیے میں کہوں ایک جی فرق کیا ہے لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے عقیدے پر رہیں اور ایک ہو جائیں ہمیں تب بھی نہیں ہم کہتے ہیں ایک عقیدے پر ایک ہو جائیں تو یہ زیادہ ایک ہوا اب کس عقیدے پر لڑنے کی ضرورت کیا ہے مناظر کی ضرورت کیا ہے مباحثہ کیا ہے ہم نے چار سوال کیے ہیں کوئی سوال تم بھی کر رہے ہمارے سوال کا جواب تمہارے پاس ہے تو ہم آ جاتے ہیں تمہارے سوال کا جواب ہمارے پاس ہوا تو تم آ جانا تو میں لڑا رہا ہوں یا اکٹھا کر رہا ہوں یہ عجیب پرو پنڈا کیا ہوا ہے وہی ہوتی ہے کیا یہ کون سے اختلاف ہے یہ تو اتحادی امت کی بات ہے۔ اپنے پیغمبر کی نبوت کو حقانیت و دلیل کے ساتھ پیش کرنا یہ علماء عبانی کا فرض ہے میں دوسری اور آخری گزارش کا آپ کی خدمت پہ ارد کرنے لگا آج کے سامنار کے حوالے سے ہماری دو شناخت ہے ایک شناخت ہماری توجہ رکھنا نظریاتی ہے ہماری دو شناخت ایک ہماری شناخت نظریاتی ہے ایک ہماری شناخت جغرافیائی ہے نہ سمجھ آئے تو آسان لفظ میں کہتا ہوں ہماری دو قسم کی پہچان ایک پہچان ہم مسلمان ہیں اور دوسری پہچان ہم پاکستانی ایک ہماری نظریاتی پہچان ہے اور ایک ہماری جغرافیائی پہچان ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں آپ سے پوچھے آپ کے دین کا نام کیا ہے تو جواب اسلام اگر پوچھے کہ تمہارے خطے کا نام کیا ہے تو جواب پاکستان تو ہمارا دین کیا ہے اسلام ہمارا خطہ جہاں رہتے ہیں وہ پاکستان اگر ہمارے دین پر کوئی اعتراض کرے ہم تب بھی جواب دیتے ہیں ہمارے خطے پر اعتراض کرے تب بھی جواب دیتے ہیں ہم دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں خطے کی حفاظت بھی کرتے ہیں ہم اسلام کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت بھی کرتے ہیں خدا کی قسم جو دین اسلام کو توڑے ہم اس کو بھی مجرم سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کو توڑے اس تقریب کار کو بھی ہم مجرم سمجھتے ہیں سمجھ دیں گے نہیں کوئی اسلام کو توڑے تو وہ بھی مجرم ہے اور پاکستان کو توڑے تو وہ بھی مجرم ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں کی سب کے مجرم پر نکال دونوں کے سب کے مجرمین پر نکال رکھو بس جو اسلام میں شکوق و شبہات پیدا کرے اس پر بھی نکال رکھو جو پاکستان پر شکوق و شبہات پیدا کرے اس پر بھی نکال رکھو جو کہتا ہے اسلام کی اب ضرورت نہیں ہے اس کو بھی پکڑو جو کہتا ہے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی اس کو بھی پکڑو اس لیے ہم اللہ میں بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی عطا فرمائے ہم اسلام کی تخریب کاری بھی برداشت نہیں کرتے اور ہم پاکستان کی تخریب کاری بھی برداشت نہیں کرتے جب یہ دیوبند کا سٹیج کھل کر کہہ دے گا تو پھر آپ کو دیوبندی کہنے میں جھجک محسوس نہیں ہوگی ہم بتا نہیں سکے کہ ہم دیوبندی کون ہیں بس فرق کیا ہے کوئی دھماکہ کرتا ہے لوگ کہتے دیوبند ہے کوئی بم مارتا ہے کہتے مولوی ہے ہم کہتے بھی نہیں پاکستان میں بم مارنے والے دیوبندی بھی نہیں ہے مولوی بھی نہیں ہے ہم یہ ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ ہمیں خراب اور تباہ مت کرو ہاں ان پر نگاہ آپ نے ضرور رکھنی ہے اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمارے اسلام کو بھی محفوظ رکھے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق فرمائے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں ہر جگہ کو اپنی گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہم دائی ہے اور میں باہر کہتا ہوں کی دعوت وہ شوق پوری نہیں ہوتی جب تک وہ تشکیل نہ یہ دائیں مجبوریاں ہوتی ہیں نا ہم دائی لوگ ہیں ہم یہ تشکیلیں پوری کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے طلبا نہیں ہیں ہم نے ہر انگریزی ماں پہلی جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ان کے لیے تین دن کا کورس رکھا ہوا ہے کون کورس اور میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ تبلیغ سے وابستہ نہیں ان کے لیے ہمارے پاس آنا ذرا مشکل ہے اور جو تبلیغ سے وابستہ ہے ان کے پاس ان کے لیے ہمارے پاس آنا بہت آسان ہے کیوں وہ تو یہاں سے رائے ضرور جائیں گے نا تو رائے سے سرگوتا اور سفر کوئی کوئی روزانہ وہاں سے گاڑی جاتی ہے اس گاڑی والے کو میرا نام بتا دو آپ کو ہمارے مدد سے ایک سامنے اتارے گا تین دن میں وہاں سے اٹھا لے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جب میں دعوت دیتا ہوں کراچی والے کہتے ہیں سرگودا بہت دور ہے میں کہاں سے ٹریفک جاؤں تو بہت مجبور ہے اور جب رائے بینڈ آئے ہوں, پھر تو دور نہیں ہے نا تو چالیس دن کا چیلا لیا کریں اور تین دن کی چھوٹی سی چیلی ہمارے پاس بنا لیا کی دعوت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا بتاؤ تو دعوت دینے والا مخالف ہوتا ہے صرف میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک دمازی اٹھاؤ کیونکہ ہم نے نمازی بنانا بھی ہے نمازی کو بچانا بھی ہے بناؤ بناتا ہے بچاؤ سرگودہ بلکہ بچاتا ہے اور کتنے بچ رہے ہیں تمہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے یہ تم سے چھٹی ڈپی بات اب نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا ایمان عقائد ہماری کتب محفوظ ہو رہی ہے ایک بھی گزارش ہے جو ہمارے دینی مدارس کے طلبا ہیں یا ہم ان سے گزارش کرتے ہیں فاق المدارس کے امتحان جمعرات ختم ہو ہفتہ کے دن صبح ساڑھے سات بجے ہمارے یہاں بارہ دن کے دورے کا آغاز ہو جاتا ہے امتحان ختم اور پہلے سے ٹرین کی سیٹیں بک کرائیں تاکہ جمعہ شام کو پہنچے اور ہفتہ دن صبح ساڑھے سات بجے سبق شروع ہو جائے ہمارے یہاں ہفتہ سات کا معنی ساڑھے سات ہی ہے آپ سب کو اسلام اور پاکستان کی حفاظت کی توفیق ربنہ آتنا دنیا حسنت حسنت مخلاض ربانہ حبنا جنا بزوریات نہ قرت عجم و جاننا جن تقین امام یا مول گریم سب کے گناہوں کو فرما دے ختاؤں سے گزر فرما دے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطل کو صاف فرما دے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل حاجر مصبر ال عطا فرما دے یہ جس ساتھی کے لیے جدتی ہے اللہ ان کو تو بہت جل صحت عطا فرما صحت عطا فرما کے ان کو اپنی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے اے میرے مولا کریم اپنا فضل اور کرم فرما یا اللہ تمہارے دین کی بھی حفاظت فرما ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما جو دین اور ملک کو تباہ کرتے ان کو ہدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو مولا کریم ان سب کو تو چت چت کی ختم فرما اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ مدارس کی مساجد کی علماء کی عوام کی سب کی حفاظت فرما جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وہ تمام خیریں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما وہ تمام فروغ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما منتر مستع والیک فلا ولا إلا اللہ على رسولی خیر محمد ہی اجمائین